جہاد کے مضمون میں یہاں سے فرماتے ہیں کہ علم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا یہ طرح کا جو لفظ ہے یہ جب اس کے بعد آتا ہے الہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے قرآن میں کہ اللہ نے کسی خاص چیز کو بیان کرنا ہے اور اللہ اعلی نے کسی اہم مضمون کو بیان کرنا ہے تو طرح کے بعد الح کا جو لفظ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ المترا الزینہ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا تو طرح کا جو لفظ الہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم ان لوگوں کے حال پر غور کرو یا اس کیفیت پر غور کرو آپ اس کی متعدد مثالیں پرانے پاک میں دیکھ سکتے ہیں ایک مثال آپ کو اس کی دیکھ دیتے ہیں کہ سورہ الفرقان ہے انیسویں ان پارے میں وہاں آپ دیکھیے اللہ تعالی نے یہ لفظ کیسے استعمال فرمایا ہے انیسواں ان پارہ ہے سورہ الفرقان انیسواں ان پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے انیسواں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں دیکھیے آپ وہ سورہ الفرقان ہی ہے اور اس کی آیت نمبر فورٹی <تصفح> فائیو انیسواں پارہ سورہ الفرقان آیت نمبر فورٹی فائیو دیکھا آپ نے المترا الا ربی کا کیا تم نے المترا غور نہیں کیا لغت میں اگر ترجمہ کریں تو ترجمہ یہ بنے گا کہ المترا کیا تم نے دیکھا نہیں تو دیکھا تو کبھی آنکھوں سے بھی ہوتا ہے نا ظاہری آنکھوں سے دیکھنا اور دیکھنے کے معنی کبھی غور کرنے کے بھی آتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ آپ نے اس حالت پہ کبھی غور نہیں کیا اور اسی طرح کہتے ہیں کہ آپ نے اس حالت کو اس کی حالت کو نہیں دیکھا مطلب یہ کہ اسے اچھی طرح دیکھا سمجھا بھالا نہیں ہے کہ اس کے تو آخری سانس کا وقت ہے اس کے تو بالکل جان نکلنے والی ہے آپ نے اس کو دیکھا نہیں تو دیکھنا بمانا غور کرنا تو ترا کے بعد جب الاال آتا ہے نا قرآن تو عربی قاعدے کے مطابق اس کا مطلب ہے تم نے کبھی غور نہیں کیا المترا الا عربی کا کیا تم نے غور نہیں کیا اپنے پروردگار کی طرف اپنے رب کی طرف اپنے رب کی طرف غور نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی فمدزل کیسے اس نے کیا, کیا مدزل سائے کو پھیلا دیا سائے سمٹے ہوئے ہوتے ہیں نا تو تم نے دیکھا نہیں ہے اس نے سائے کو کیسے پھیلا دیا کبھی غور نہیں کیا ولو شاء اگر وہ چاہتا لجا تو اس کو کر دیتا ساقینا بالکل ساکن کر دیتا سائے پھیلتے جاتے ہیں پھر سمٹتے جاتے ہیں تو تم نے کبھی اس نظام پہ غور نہیں کیا اگر ہم چاہتے تو سائے کو ایک جیسا کر دیتے کہ وہ پھیلنے سے بھی رک جاتا اور اسی طرح کمتی بڑھتی اس میں کچھ نہ ہوتی بلکہ جس حالت میں ایک مرتبہ آ جاتا اتنا ہی رہتا تو یہ سایہ گھٹتا بڑھتا جو ہے سورج کی وجہ سے ہے نا پھر فرمایا سما جعلنا الشمس علیہ دلیلا پھر ہم نے سورج کو اس کی دلیل بنا دیا ہے کہ سورج کی وجہ سے وہ پھیلتا ہے سما قبض نہ ہو اور پھر ہم اسے کیا کرتے ہیں لپیٹ لیتے ہیں اس سائے کو الہینا اپنی طرف قبضہ آہستہ آہستہ سہج سہج ہوتے ہوتے ہم اس سائے کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں پھر ہم اس سائے کو روشنی جب آتی ہے سورج تو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ کا یہ نظام کیا مراد یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سورج اپنی جگہ پہ ہی قائم رہتا لیکن اس کے باوجود صبح اٹھ کے اگر ایک بار سایہ پڑتا روشنی کی وجہ سے بس ہم اسے اتنا ہی رکھتے نہ کم ہوتا نہ زیادہ ہوتا سورج کا نظام الگ ہوتا سائے کا نظام الگ ہوتا لیکن ہم نے ایسے نہیں کیا بلکہ سورج کے ساتھ سائے کو باندھ دیا کہ سایہ بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے تم نے غور نہیں کیا تو یہاں دیکھا آپ نے المترا کے بعد آ گیا علا تو المترا کے بعد جب الا آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم لوگ اس چیز پر غور کرو اسی لیے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے غور نہیں کیا المتر غور کرو کیا تم نے نہیں دیکھا غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف خرجو جو نکلے من یا اپنے گھروں سے بہن الوف اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے الوف جو ہے الف کی جماع اور الف کہتے ہیں ایک ہزار کو اور الوف جو ہے عربی میں دس ہزار کے معنی میں آتا ہے کہ وہ کم سے کم بھی دس ہزار آدمی تھے جو اپنے گھروں سے نکلے اور گھروں سے کیوں نکلے دیارین کا مطلب اپنے وطن سے نکلے تو اپنے وطن سے نکلنے کا مطلب یہ ہوا یہ سورہ بقرہ کی آئٹ نمبر دو سو تینتالیس ہے تھی جس کو ہم پڑھ رہے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں سے نکلے یعنی اپنی بستیوں سے نکلے دس ہزار تھے یا دس ہزار کم سے کم تھے اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں اور بات کیا تھی ہزر الموت موت کے ڈر سے جب انہیں یہ فکر ہوئی کہ اگر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا پڑ گیا تو مارے جائیں گے تو نکلو گھروں سے اور دشمن کے لیے علاقے چھوڑ دو وہ جو مرضی ہوتا رہے ہم تو اپنی جان بچائیں نا فقال الحم اللہ اللہ نے کہا ان کے لیے موتو مر جاؤ سب کے سب دس ہزار آدمی نکلے تھے جان جہاد سے چھڑائی اور اللہ نے فرمایا مر جاؤ سب کے سب اور خدا نے موت دے دی اللہ اپنی قدرت کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر اللہ چاہتا ہے تو موت آتی ہے اور اللہ نہ موت دینا چاہے تو کوئی موت دے نہیں سکتا اگر اپنے آپ کو یہ ترقیبیں بچانے کی ایسی ہی ہوتی ہیں تو پھر تم ان سے بھی موت ہٹ جانی چاہیے تھی اللہ نے موت جس کو چاہ دی فکال اللہ تو اللہ نے کہا تم مر جاؤ جب وہ دس ہزار مر گئے اور ایک مدت ان پہ گزر گئی سما اس کے بعد آخ یا اللہ نے انہیں زندہ کر دیا اللہ تعالی نے دوبارہ انہیں زندگی دی تاکہ وہ اس دنیا کو دیکھیں اور ان کا یقین بڑھے کہ یہ کیا چیزیں ہیں یہ ایک قصہ یہاں پر فرمایا ہے اگلا قصہ جہاد پہ فرمایا ہے تین قصے سورہ بقرہ میں اس کے بعد یہ پانچوں قصوں میں آپ دیکھیں گے پانچوں مرتبہ زندگی موت جہاد یہ سب چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں اور یہاں سے یہ کہانیاں چھوٹی چھوٹی اب قصے شروع ہیں کہانی اسد اللہ اس میں نہیں کہ کوئی جھوٹ ہے مطلب یہ ایک جیسے شارٹ سٹوری آپ کہتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ تم اللہ کی قدرت پر غور کرو اور اس کے نظام پہ جو چیزیں تم نے اپنے پاس سے سوچ سمجھ لی ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ان اسباب کے نتائج بھی یہی نکلے سما احاؤ پھر اللہ نے ان ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اٹھا کے کھڑا کر دیا اللہ نے انہیں زندہ کر دیا یہ لوگ کون تھے کس زمانے میں نکلے ہیں اور یہ کیا چیز تھی اب تک محققین اس آیت کی تفسیر میں لگے ہوئے ہیں اب تک محققین کہتے ہیں کہ کسی طرح اس کا قطعی ثبوت مل جائے مگر نہیں مل تورات میں انجیل میں متعدد واقعات ایسے آتے ہیں اور اس کی طرف بعض اشارات ملتے ہیں لیکن اب کے بعد بھی جو دنیا میں لوگ آئیں گے تحقیق کریں گے اور اب بھی ممکن ہے اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے اور کوئی اس واقعے کو تورات انجیل ان چیزوں کی روشنی میں ہسٹری میں خاص طور پہ جوش ہسٹری جو اب آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ جو آرکیالوجسٹ اپنی تحقیقات کر رہے ہیں ان کی روشنی میں اس آیت کو دیکھنا چاہیے کہ اس آیت میں اللہ نے کس قوم کا ذکر کیا ہے اور یہ کب کا واقعہ ہے کیونکہ قرآن جو واقعات بیان کرتا ہے بالعموم وہ یہودیوں کی عیسائیوں کی تاریخ میں کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں لیکن قرآن چکے ہے اپنے متعلق یہ کہتا کہ موہی میں نہ اللہ کی یہ کتاب فیصلہ کرتی ہے ان چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں یہودیوں اور عیسائیوں نے گڑبڑ کر دی تھی تو قرآن کی یہ جو آیت ہے اس کی روشنی میں اگر وہ تاریخ دیکھی جائے گی تو جو چیز اس سے ٹکراتی ہوگی اس کو ہم کہیں گے وہ غلط ہے مورخین اس تک نہیں پہنچ سکے مگر اللہ کی کتاب کا منصب جو جج ہونے کی حیثیت کا ہے یہ اصل اس لیے یاد فرمایا کہ اللہ نے انہیں زندہ کر دیا یہ آئےت خالص تاریخ سے تعلق رکھتی ہے ممکن ہے اللہ تعالی کسی کو توفیق دے اور وہ اس آیت پہ ہسٹوریکل ریسرچ کر کے کچھ لکھ سکے ان اللہ بلا شک و شبہ اللہ لزو فضل بہت زیادہ فضل پروانے والا ہے الناس لوگوں کے اوپر کہ لوگوں کی بےحودگیاں لوگوں کی ناپرمانیاں کتنی بڑھ جاتی ہیں اس کے باوجود اللہ ان پہ فضل فرماتا ہے اور اللہ ان پہ مہربانی کرتا ہے ولیکن اور لیکن اکثر ناس لوگوں کی اکثریت لاشکرون وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ کیسی کیسی نافرمانیوں کے باوجود مہلت دے دیتا ہے اور اس کے باوجود یہ لوگ شکر نہیں ادا کرتے کہ اللہ نے مہربانی کی اور اللہ تعالی نے کسی چیز پر پکڑا نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات جو کل آپ سے عرض کی تھی وہ ہے جس سے نتیجہ اور سبق ملتا ہے کہ انہوں نے چور کے لیے ہاتھ کاٹنے کا ارشاد فرمایا تو اس نے کہا کہ میں نے پہلی بار چوری کی ہے اور میں تجربہ کار نہیں تھا اس لیے پنس کیا ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم جو مرضی کو مگر میرا پروردگار بڑا بردوار ہے بڑا حلیم ہے اور جب تک ایک آدمی مسلسل کوئی گناہ نہ کرے تب تک وہ اسے رسوا نہیں کرتا پہلی بار میں کوئی نہیں پکڑا جاتا وہ ڈھیل دیتا ہے کہ کسی طرح معافی مانگ لے کچھ کر لے اور تم نے یہ مسلسل حرکتیں کی ہوں گی اسی لیے آج اس کا پردہ کھل اللہ نے فرمایا ہم بہت فضل کرتے ہیں بہت مہربانی کرتے ہیں لوگوں پہ لیکن لوگوں کی اکثریت لا یشکر وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی اور اللہ کے شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتی اللہ کی بات مانتی نہیں ہے